رین تاریخ میں مشقت کا یہ کرنے، فاصل کرنے کی کوشش ہم کرتے ہیں کہ عمل کا جذباتی وہ نصیق ہو جائے عمل کی توفیق ہو جائے نہ سمجھنا اور عمل میں کسی چیز کے تین درجے ہیں سن لیا آدمی نے سمجھ لیا عمل کی توفیق نہیں ہوئی سمجھیں اس کو نور قرآن نور ہدایت نصیب نہیں ہوا نور قرآن نور ہدایت نصیب ہونے کی علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو عمل کی توفیق ہو جاتی ہے ایک دفعہ ایک تقریر ہو رہی تھی تو اس میں ہم سننے کے لیے گئے بڑی دماندار تقریر تھی بڑے نعرے لگانے کو دل آدمی دہرا تھا بڑا مزہ رہا تھا تقریب کرنے والا فصلحال بہت تھے پکڑا بھی جب گئے ہوئے تو محسوس کر رہے تھے کہ جوش و خراش ہے اور برکاست نہیں ہے خیر میں گاؤں میں آئے تمہارے گاؤں میں ایک بڑے کامل بزرگ سلسلے کے تھے ان کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا تو ان کا جو تذکرہ تھا انہوں نے کہا کہ ماشاء اللہ جوش و خراش بہت ہوتا ہے اللہ والے تو کسی کو برائی کے طور پر نہیں کرتے ہیں جوش و خروش بہت ہوتا ہے اور فیس بازی دے جوش و خروش جاچی دے ہماری ساری کوشش کا جو نتیجہ ہم حاصل کرنی کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان کے دل میں ایسا نور ہدایت داخل ہو کہ جو اس کو عمل پر کھڑا کر دے عمل کی توفیق اس کو دے دے, دے یہ اسلام نقص لکھے ہوئے رض اللہ صاحب نے پڑھ رہا تو سنایا بھی ہوگا یہ ایک دفعہ مدارہ صاحب محمد اللہ جن سے ہمارا بیٹ کا تھا تھا ان کے پاس موجود تھے انہوں نے فرمایا ذکر کل بھی تو میں سناؤں انہوں نے زبان بھی بندایا بن فرمایا اللہ علیہ شروع کیا تو یہاں سے اب آ شروع یہاں سے سننے اور عام طور پر جو ہے تو غیر موقع کل جاری ہونا کل جاری ہونا کہتے ہیں غیر موقع اس بات کو بہت کہتے رہتے کل جاری رہی ہے کل جاری کو کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرتے ہیں یہاں پر اچھلنے کی آواز شروع ہو جائے بالا صاحب نے فرمایا کہ کل بھی ذکر سبھی ہی کہتے ہیں کیا لکھا جی؟ ہوا کتاب میں نے کیا گملہ لکھا ہے کل <سؤال> <سؤال> بھی ذکر کو نہیں کہتے ہیں کہ ذکر کے اوسات انسان کا دل لگنے لگ جائے یا آوازیں آواز شروع ہو جائیں کل بھی ذکر کو کہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ حضر ہے مجھے دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے میرے ساتھ اور پھر یہ دھیان اس کو نیکی پر کھڑا کر دے گناہ سے روک دے یہ دھیان بھی جو ساتھ گناہ بھی کر رہا ہے تو یہ تو بہت خطرے میں نہیں ہے گناہ کر رہا ہے کہ تو چلو پھر بھی ایک. ہے یہ دھیان بھی حاصل ہے پھر بھی گناہ کر رہا ہے یہ بہت ختم ہے تم نے فرمایا کہ ذکر کل بھی یہ ہے بازی مجھے دھیان حاصل ہو جائے کہ اللہ حاضر ہے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ تعالی میرے ساتھ یہ دھیان اپنا گناہ سے روک دیں میں کن پل کو کھڑا کروں تو قرآن پاک کی تراوی اور قیام العل کے جوکرا قرآن وزیش میں آیا ہے وہ اس کا اصل قرآن نے بتایا ہے کیا قرآن الفرقان رمضان کا مہینہ جس بقر قرآن سارے انسانوں کے لیے ہے رہنمائی فوج بھر کر دان کرتا ہے دائر رسولوں کو اور یہ فرقان ہے ہر ایسے مشغول ہونے والوں کو فرقانیت نصیب ہونی چاہیے ان کا دل ایسا روشن ہو جائے کہ اگر وہ اہل علم ہو یا نہ ہو حق باطل کو پہچان پہنچے جو کزل جرادین ہو اس کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اگر ان پڑھ بھی ہو تو حق اور باطل میں تمیز کر سکتا ہے فرقانیت کو کہتے ہیں اور فرقانیت نصیب نہ ہوئی ہو پورا عالم ہوتا ہے جار مجدور سب اس کو آتا ہے مان ہے پورے ایسے بتا سکتا ہے لیکن ہاک اور بادل میں کمی نہیں تو ابھی اس نہیں ہوتا تھا تو ہے کو نہیں ہوتی ہاکو پہچان سے بادل کو کیونکہ اس کو قرآن سے پرکانیت کسی میں ہوئی اور رمضان کے مہینے میں قرآن بادل کا کیسے مشغول ہونے کا جو مطالعہ وطالب کیا گیا ہے شریعت کیا ہے اور کی تاکید جو کی گئی ہے یعنی کہ شریف شریف بنایا گیا کہ اس کے روزے کو اللہ نے فرض کیا اور اس کے رات کے قیام کو سنت کیا گویا کی تراویل اس میں کھڑا ہونا رات اس کا سنت ہونا بھی گویا جانے والر ہے اس کو بیان کی حضورت کیا حضور نے اپنے عمل اثر کیا کہ سنت کے درجے میں رہے جی تین دن کے بعد آپ جماعت ترابی کی جماعت کرنے کے لیے نہیں نکلے سابق کو بڑا شوق ہوا واضح بہتر رہے اور یہ کرتے رہے کہ آپ باہر کشید لائیں آپ باہر کشید نہیں جائیں فرمایا کی یاد اگر میں نکلتا تو خطرہ تھا کہ فرض ہو جاتا اتنا ذوق و شوق حضور صلاحیت میں شریعت کا بیان کرنا بھی ہے اس کی یاد کے لیے پراضی کے چھوڑنے میں آپ کو جماعت کو نکرانے میں آپ کو واجب کا ثواب ملا ہے کیونکہ جین کا بیان کرنا ذریعے ضرور ہے تو بتائیں کہ سندر کی حیثیت کو بیان کرنا فرض واجب کی حیثیت کو فرض کی حیثیت کو بیان کرنا یہ گاڑ تو بجلا صاحب سے میں نے کہا ہم لوگ کی اتنی پابندی کرتے ہیں کبھی نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کہ چالیس سال دس سال کی پابندی کر رہا ہوں کبھی ضائع نہیں ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ نے پابندی نہیں کی کبھی پڑھیے کبھی نہیں پڑھیے اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں رضو سے پابندی تو بے پڑے جانے پابندی کی اور روز نے قزر کی کبھی کزا نہیں ہوتی ویسے میں نے کہا کہ سے میں تم ہوتے ہو اس پر تاخیر کی مضمون لکھو شایا کریں آزادی دکھا رہے میں شاید بھی کیا تھا مضمون کہ انہوں نے یہ بات دیکھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہمیشہ پابندی کر لیتے کی تو صرف ان کے ساتھ میں نفرت میں رہتے ہیں وہ تو ان سے موقع نہ ہو جاتے لہٰذا کیسیت میں رکھنے کے لیے کبھی اس کو پڑھنا کبھی نہ پڑھنا آپ کو اس اسکرا کرنے سے واجب کا سواب ملا کہ آپ نے بیان فریج کیا اور ہم تو چونکہ اس کو ایک عمل کے طور پر اس کو لے رہے ہیں لہٰذا ہم اس کی نہیں کرتے ہیں یہ مشکل ہو گیا بہرحال وہ یہ بات کہہ رہے کہ آدمی ہدایت کی یہ علامت ہوتی ہے کہ آدمی کو عمل کی توفیق ہو گئی مطلب ہے اس کو اس کو قرآن سے نور ہدایت ملا اور دین جو ہے پانچ شعبے ہیں دین دن کا کام چھ شعبے ہے عقائد عبادات معاملات اخلاقیات اور معاشرتی دن کے پانچ شعبے ہیں اور دین کا کام چھ شعبے ہیں تفریح و تعلیم یہ آپ نے اپنے سامنے آدیشوں کو لکھوایا پورا احتساب کو آپ نے لکھوایا بدر کے قیدیوں کو بعد کے پاس پیسے نہیں تھے تو کہا کہ کچھ بچوں کو پڑھنا لکھنا کا سکھا دیں وہی ان کا فری ہے وہ ہے لکھنا پڑھنا وہ تصیب و تعلیف ایک مصنون دن کا کام کرنے کا شعبہ ہے کتابیں لکھنا رسائل لکھنا تاریخ لکھ کر دین کی دعوت ہے یہ ایک پورا شعبہ ہے پھر جو ہے تو درس و تدریس پیار نے پرانے پاک پڑھایا سابا اکرام کو درس کیا پڑھایا ان کو معنی سکھائے دوسرا تو درس و تدریس کا شعبہ ہے جو مدارس میں ہو رہا ہے دعوت تبلیغ علماء اور علماء سمجھدار لوگ چل پھر کر عوام الناز مدرسوں نہیں آ سکتے ان کے پاس وقت نہیں ہے ان کے سامنے جن کی موٹی موٹی باتیں بیان کریں آج ان کا عمل کی کو حیق ملے ان کی معلومات میں اضافہ ہو یہ صبح دعوت تبلیغ بیعت و تلقین ایک ایسے لوگ ہوں جو ذکر اور بیعت کے ذریعے سے شخصیت کی مکمل تعمیر کریں مکمل شخصیت کی کہا کہ اس پر اس سلسلے میں آنے والے آدمی کے دل سے کبر اصد لالچ پینا رہا دور ہو دل میں اخلاق اللہ کی محبت آسمت کا شوق دردی خواہش یہ چیزیں دل میں پیدا کرتا ہوں دین کا تقدیلی شعبہ ہے مجھے کہتے شعبہ ہے بیت القین اور ثوق کی سارے دینی شعبوں کو ضرور ہے درخت والا اگر اس شعبے میں نہ آیا اور اس کے اخلاق عمل کو حاصل نہیں کیا تو ان کی درست و تجویز میں اخلاص نہیں ہوگی تہذیب و تعریف والے نے اگر آپ تربیت نہیں کرائی ہے شعبۂ تو صوف میں ہے اور بیٹھ کے راستے سے ذکر کے راستے سے اس کی تحریر نہ ہوگی اس طریقے سے کام کر رہا ساری میں ساری دنیا میں اسلامی قانون نافذ ہو جائے چالو ہو جائے اسلام دنیا اسلام میں آ جائے پورا شعبہ ہے جن کام کرنے کی ضرورت ہے ضرورت پڑے ولا کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار بدل خطر خطرہ نان مالک کو تین شوپے کے بعد کیا بتائیے دس ہفتہ جہاز کر جہاز جہاز دیر علاقے مطلب کہ ساری کوششوں یاد ہے ساری کوشش کوئی آدمی تسیف و تالیس میں دس و تبیس میں हैं? اور بی تلکین میں اپنی پوری جان کھپا کر کوشش کرتا ہے ایک جانچ کرنا سر تو نہیں کرنا اور پوری جان کھپا کر کرنا اپنی کوشش کو پورا پوری کوشش پر کو لگانا علائق الحمۃ اللہ دین کے پھیلانے کے لیے اپنی کوشش کو پوری قوت کے ساتھ لگانا یہ شور میں آدمی ہو اور اس کا ایک شوق کتاب ہے کتاب ہے کہ جس وقت ضرورت پڑے تو مسلح ہو کر میدان جنگ میں کمر کے مقابلے میں سفارہ ہو کر اس کا مقابلہ کیا جائے تو یہ شعبہ ادیم بدرست اور ابزار مبارک کو یہ کتاب ایک ایسی چیز ہے اسی اسی کہ کتحال جب نفت ہو جائے پھر یہ سارے دن شعبوں کو موقوف کر دیتے ہیں جب کتال شروع ہو جائے تو ہو سکتا ہے اسے روزہ چھوڑنا پڑے ہو سکتا ہے کہ کی نماز چھوڑنی پڑے آپ بڑے حیران ہو رہے ہیں دو رمضان بہتر سترانے کو ہوئی آپ نے صابہ کرام کو حکم فرما دیا کہ آج آج روزہ نہ رکھیں جاؤں کہ تازہ دم ہو کر میدان جنگ میں کود کے لڑنے کی ضرورت تھی کوئی صابہ کرام ایسے تھے کہ جو بڑے کبھی تھے نے کے ہم روزہ بھی رکھ سکتے ہیں لڑ بھی سکتے ہیں انہوں نے روزہ بھی رکھا لڑے بھی ان کے نام فرمایا کہ آج روزہ روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے آگے نہیں چل کیونکہ اس وقت جو ہے یعنی امر یہ تھا کہ روزہ توڑا جائے تو مض عمل کرنا جو ہے وہ دین نہیں ہے بلکہ امر کے تحت عمل کرنا دین ہے اس وقت امر تھا حضور کی طرف ہے کہ روزہ توڑا جائے اور وہ اکھ میں آپ کی چار نمازیں کزا ہوئی ہیں اتنے سخت حالات تھے کہ آپ افسات مسلسل افزا باندھے ہوئے رہے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ آ کر لیٹرس ہے پھر آپ کا آپ کا جو مرجہ تھا جسے آج جب مسئلے فتح ہے اس پر پھر حلے کی آواز آ جاتی تھی اور آپ کو کچھ پانچ منٹ ہے کب اسی کرنے کا نہیں بتائے کہ پھر آپ مورچے پر پہنچے یہاں تک کہ اس کشمکش میں چار نمازیں پڑی نہیں گئی بعد میں کزا پڑی گئی آج عالمی سطح پر مسلمان جو ہے وہ بزدل ہو کر اور کسان سے پیچھے ہٹ گیا ہے اس لیے فوجیں میں بندوقوں کا بوجھ اٹھا کر دنیا اسلام کی فوجیں میں دنیا بہت بندوقوں کا بوجھ اٹھا کر چل رہی ساری میں اسلام رہی آج میں آپ کو بتا بتاتا کہ یہ ایک پر میں تنظیم نہیں کرتا اس کا فوجی جو ہے وہ میں بندوق کے بوجھ کو اٹھا کر سر رہا ہے نویشری نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا مصنوع ہے اس کا کہ ایسا وقت آئے گا کہ کفار تمہیں ختم کرنے کے لیے ایسے بلائیں گے جیسے کہ تو سرخان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے تھوڑا بہت حیران یا رس اللہ مسو کا تازے بہت تھوڑے گے کہ تم بہت زیادہ ہو کہ پھر کیا بات ہوگی کہ تم پر وہاں خوار ہو چکا ہو یا رسول اللہ وہاں کیا ہے کہ حب دنیا کرائیے تو موت دنیا کی محبت اور موت پھیل چکا یہ بات ہوگی یہ بات آج ہوگی مجھے اس آدمی ہے یہ نیت بھی نہیں رکھی جس وقت جس وقت ہار کا موقع آیا تو میں لڑوں گا یہ بڑوسے کیا ہوا ایسے حال میں اٹھے گا اس کے بدن میں شگا ہوگا سداخ ہوگا اس سے نیت بھی نہیں کرنے لڑنے کی جب نے روس کا حملہ ہوا ہوا تھا نا تو اس زمانے میں بہت بہتر تھے میں کالج زیادہ تھا اور چند دو دو دو ایک دو کمسٹر کہتے روس آ رہا ہے روس آ رہا ہے روس آ رہا ہے ہم ہار ڈالنے کے لیے آگے جائیں گے کام ہے ہم کو پولنے کی بات نہیں ہے کرتے کون جائے کسی کے ساتھ جیسا مخاب باتیں باتیں کرے تھوڑے سفر نے بہت تنگ کیا میں نے کہا یار یار خبر فلنیا کیا تو سمجھے دوسرے آ گئی روس آ گئی جی، جی. واؤ وا, وا, وا, رہا را. روس راگ لوگ نا مک ڈان یاد کرے جی گا مشنان کچران دنانا ماشیمان لاس کے کان ہے ہاں جی سریا کان ہے ڈنڈا لوا تیور بلچا معاچا ٹوپا کار سو جے منگ سرو منگا بلاس لو اور ہر لگو اور مزان کو پاتے تھے آگا ہو پاتے بھائی تھی فوجی میں پاتے تھے آگا پائے کہا کہ ہوگا ہم نے یہ نیٹ کیا ہے کہ ہم مال عورتیں بچے چھوٹے ساتھ پتھر بیل چار سریا ڈنڈا کلاڑی کیا کہتے ہیں پستول بندوق جو ہمارے پاس ہوگا ہم تو لے کر ہل کریں گے اور یہاں تک کہ جان دیں گے پھر تح جائے گا پہلی عورتیں رہ جائے گی روسی فوجی رہ جائے گا جو کرتا ہے کہتے کمزم کمزم ہو گئی وہ پختو کہ نہیں مسلمان لچھ لوگ پختو پکے ماں کر رہا کہ ما پختو پکے وہ بیا ایسا روپ نہ ہو کے پھر بات نہیں کرنا خاموش ہو گئے بیا ویسا روپ نہ کھولوا پختو کو پکڑ چلے چلتا ایمان پکراشی تو اللہ کی روح کی کمر ٹوٹی اور انہوں کو اللہ نے ایمان کی طرف آنے کی توسیع کیجیے میں نے یہاں بلایا ہے اس بات کے لیئر کرنے کے لیے بلایا ہے اس اکوبر کے ساتھ ایسے ہلاک آ گئے تو تم حلا کرے گا کہ نہیں کرے گا انشاءاللہ اگر پیر اندر یہ جان دے کفر کے چھکے چھوٹیں گے اور پہلی طرف ہاتھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گا چار سزے وغیرہ کے ڈاکوئیں وہ کہتے ہیں ایک بس دا دا کہ بس تو تو ایسا بات کیونکہ کانوسی گریکول مکے بسار سو ایسا کہ جو کبھی مومن ہے وہ ضعیف مومن کے مقابلے میں اللہ کا ٹرین زیادہ پیارا ہے لہذا اس کی نیت کر کے یہاں سے جائے گا تو اس کی نیت کر لی انشاءاللہ شاء اللہ اللہ تباہ جملے کی تو بھی کتاب فرمائے الحمد للہ ربین عالم نات الفین اسلات و اسلام ال رسولی محمد امالی خادی اب يا ولا الأولين يا آخر العاثرين يا ذا قوت المثيم يا رحم المساكين يا أرحم الراحمين يا خير يا قيوم يا ذا الدلال والإكرام وإلهكم إليهم آخر لا إله الله الرحمن الرحيم والإكلاام من biết الله لا إله الله والقيوم الله مقفل المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاخياء منهم ال� filtrar الله منصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم وعليه منهم وا gluon man fadl e deen mohammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam hum rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama allahumma sala alaa muhammad wa alaa alihi wa sahbihi wa tadajjaluna ta'ala rasul ya allah mar'a ul ummat iskr ke bado aur maaf karna جہاں جمع گفران حسین میں گرے ہیں جڑے ہوئے ہیں جس فون مرگز میں یا اللہ ان کی مانوں کی فالص یا اللہ کی عورتوں کی فالص اللہ کے بچوں کی فالص اللہ کے کی فالص یہاں اللہ کے بوڑھوں کی فالت یا اللہ کے بالوں کی سے نکلنے یہ آپس میں کچھ میں کچھ دکھوں کے اتفاق اتحاد اپنے کے پیدا فرما یا کو عام فرما اپنے تعلق کو عام فرما صلی اللہ کی محبت کو عام فرما طریقوں کی محبت کو عام فرما محنت کوشش کر رہے کے کر رہے سے کر رہے ہوں یا <سؤال> کے سے کر رہے ہوں یا کے درست کر رہے ہو کتاب کے میدان میں لڑ رہے یا اللہ سب کو فرما یا اللہ <سؤال> فرما <سؤال> <سؤال> یا اللہ سب کی کوششوں کو برابر سنا یا اللہ ہمارے اتخاب ہے ساتھی آئے یا اللہ مجارس نہات رہے یا اللہ خاص طور پر یعنی سے میں آنے والے مہمانوں کی خدمت کی یا عالم کو باغ بہار گزار کر یا کو بہار گزار کر یا کو بہار گزار کر دے یا آنے والے کسی کو واپس یا سب کو اپنے سے سے مال واپس یہاں لست کی دلی میں جاننے والا ہے یا لست کی برادر مقبولہ فرما صلی اللہ تعالیٰ محمد نو